الرحمٰ اللہ کے نام سے جو بےحد رحم والا نہایت مہربان ہے راجا عقل منافع کونہ جب آتے ہیں تیرے پاس منافع قالو کہتے ہیں نشا ہم گواہی دیتے ہیں ان کالا رسول اللہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں و اللہ علم اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کالا رسول بے شک آپ اس کے رسول ہیں و اللہ اور اللہ گواہی دیتا ہے ان المنافقینہ یقیناً منافق کلاکاد بون البتہ ہیں اتنا انہوں نے بنا لیا ہے ایمانہ اپنی قسموں کو جنا تن ڈھال فسدو تو انہوں نے روکا انصبی اللہ اللہ کے راستے سے ان شک وہ برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں دال کا یہ بھی اندہ اس وجہ سے کہ وہ امان و ایمان لایا تما کفرو پھر انہوں نے کفر کیا توم پر تو مہر لگا دی گئی ان کے دلوں پر قم لائبتا ہوں تو نہیں سمجھتے وہ ادارہ اور جب تو ان کو دیکھے تو تعجب کا پسند آتے ہیں تجھ کو سامو ان کے جسم وہی يقولوا اور اگر وہ کہیں تسمع تو تو غور سنتا ہے لقولهم ان کی بات کو کہ ان ہم گویا کہ وہ خشوبن لکڑیاں ہیں مسندت تن ٹیک لگائی ہوئی یہ سبونا وہ سمجھتے ہیں کلا صحیحہن ہر بلند آواز کو علیہم اپنے خلاف قوم العدو وہ دشمن ہیں فاحذرهم قوم سے بچ جا اللہ اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرے انا یو فکون وہ کہاں پہکائے جاتے ہیں و عید اور جب ان کو کہا جائے تاؤ رسول اللہ بخش طلب کرے تمہارے لیے اللہ کا رسول لقبو تو پھیر لیتے ہیں اپنے سروں کو ور آپ کو دیکھتے ہیں یسکتون رک جاتے ہیں وہ مستقبیر اس حال میں کہ وہ کرنے والے ہیں آپ پر ہے استغفر استغفر کہ آپ کے بخشش طلب کرے لہم دست نہ طرف کریں ان کے لیے نہیں پھر اللہ لہم اللہ تعالیٰ ان کو حرکت نہیں بخشے گا ان اللہ یقین اللہ تعالیٰ لا قوم القوم الفاسقین نہیں ہدایت دیتا فاسے کون کو حم اللہ دینہ یہ وہ لوگ ہیں یقولہ جو کہتے ہیں لاطنفقو ناتم فرض کرو من عند رسول اللہ اس پر جو اللہ کے رسول کے پاس ہے حطیٰ فتو عطا کہ وہ چلے جائیں منتشر ہو جائیں وللہ اور اللہ کے لیے ہیں خضائن السماوات والارض خزان آسمانوں کے اور زمین کے والا المنافقین لا یقتہ ہوں لیکن منافق نہیں سمجھتے یقولہ وہ کہتے ہیں لرر جانا المدینہ تھی اگر ہم لوٹے م... ینا کی طرف لنر از البتا نکال دیں گے عزت والے منہا اس سے الد اللہ علت والوں کو اللہ کے لیے ہے العزت والی رسولی ہی اور اس کے رسول کے لیے والی المؤمنین اور مؤمنوں کے لیے ولیکن المنافقین لیکن منافق لا یعلمون نہیں جانتے یا ایوہ اللہزین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو لا تلحکم انوالکم نہ تم کو غافل کریں تمہارے انوال ولا اولادکم اور نہ تمہاری اولادیں عن دکل اللہ, اللہ کے لکر سے و یہ فعل دالک اور جو کرے گا ایسا فاولائکہ ہم الخاسرون فسوحلو فسوحلو سارا بانے والے ہیں اور خرچ کرو بما اس چیز میں سے جو ہم نے تم کو دیب تم میں سے کسی ایک کو موت فیا تو وہ کہے ربی امراخنی رب کیوں نہیں تو نے مجھ کو مؤخر کیا الجل قریب قریب کی مدت تک فسدا کا تو میں تصدیق کرتا میں صدقہ کرتا صدقہ میں صدقہ کرتا من اور ہو جاتا نیکوں میں سے اللہ اور ہرگز نہیں موخر کرتا اللہ تعالیٰ نفسن کسی جان کو ادا جا جالوحا جب آ جاتا ہے اس کا وقت بل اللہ تعالیٰ خبیر خوب خبر رکھنے والا ہے تعملون اس چیز کی جو تم عمل کرتی ہے